سورت الغاشیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہل اتاک حدیث الغاشیہ کیا پہنچ چکی ہے تمہارے پاس اس ڈھانپ لینے والے کی خبر وہ جب آئے گی قیابت ڈھانپ لینے وجو ہوں یوم خاشیا یہ مضمون دیکھیے سورہ قیاب میں بھی آیا تھا وجوہ وجو ہوئی یوم ناز رتن الا ربا نازرا یوم تظن تزن فالا بحا فاطرہ پھر سورہ ابس میں آ چکا ہے وجو ہُ یوم مسفر تنخ مستب شراہ دن علیہ غبر تنہا خطرہ یہاں دیکھیے وجو ہوں یوم خواش بہت سے چہرے اس دن ہو گئے ذلیل ہوئے دبے ہوئے جھکے ہوئے عام رت ان سے با ایسے کہ جیسے بڑی کوئی مشقت جھیلی ہے اس کا تکان کے اثرات ہے تصلا دار خا دیا وہ داخل ہو گئے ایک تپتی ہوئی آگ میں ڈہرتی ہوئی آگ میں تستا مینن آنیا انہیں پلایا جائے گا وہ پانی کے جو کھولتا ہوا ہوگا ایک ایسا چشمہ جس کا پانی کھولتا ہوا ہوگا لہم کامنام برین نہیں ہوگا ان کے لیے کھانے کے لیے ضرور مگر جھاڑ کانٹوں والا کانٹوں والی جھاڑیاں یا وہ زکوب جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے لا یوسمنو و لا یونی منجو نہ تو وہ موٹا کرے نہ وہ بھوک ہی کو مٹائے یعنی یہ کہ کھانے کے دو ہی فائدے ہوتے ہیں آپ کی جسم کو تقویت حاصل ہو یا یعنی یہ کہ کم سے کم بھوک کا احساس تو ختم ہو جائے ان دونوں میں سے کوئی شے نہیں ہوگی اب اس کے برکس مجھے ہوں گی بہت سے چہرے ہوں گے اس روز تر تازہ جیسے کہ نازو نام میں پلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کے چہرے وہ اپنی سہی اور جو بھی انہوں نے دنیا میں محنت کی تھی اور اس کے جو بھی انہوں نے مشقت کی تھی سار و قربانی کا معاملہ کیا تھا اس کا جو نتیجہ ان کے سامنے آئے گا اس سے راضی ہوں گے سا یہ ہاں یہ انہیں کی کوشش تھی محنت تھی لیکن آج اللہ نے قبول فرما دیم مشکور کا مشکورا وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی صحیح جو ہے اللہ تعالیٰ کے مقبول ہو جائے گی تو وہ راضی ہوں گے فی جنت آ ایک باغ میں جو بہت بلند ہوگا اونچا فی ہال لا۔ اس میں وہ کوئی لنگ بات بھی نہیں سنیں گے کوئی لنگ بات سننے سے بھی انسان کو کوفت ہوتی ہے تو اور تو کو کوئی بات کیا جھوٹ سننا یا کوئی الزام یہ تو اس کا سوال نہیں لنگ بات بھی نہیں سنیں گے فی ہا جاریہ اس میں چشمہ ہے جاری چلتا ہوا بہتا ہوا فی ہا مرفوع اس میں اونچے تخت ہیں رفیع اقباب موضوع اور آپ خوڑے ہیں کپس سے جام ہیں کہ جو رکھے ہوئے بڑے حساب سے بڑی عمدگی سے چنے ہوئے وہ لمارے کو مصروف اور قالین ہے جو صف کے اندر اندر بچھائے ہوئے ساتھ کے ساتھ لگا کر وہ ذرابی اور مخصوص اور مقبل کے نہالچے ہیں جو ہر جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ادھر جا کے بیٹھنا ہے تو وہاں بھی ہے افلا فخ پت یہ وہ آیات ہے قرآن کی کہ جس میں جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ آبزرویشن دیکھو اور پھر نتیجے نکالو یہ جو کلچر ہے یہ قرآن نے پیدا کیا ہے تومات ایسے ہی بنائے ہوئے عقائد جن کے لیے کوئی سند نہیں نہ عقل میں ہے اور نہ نقل میں ہے یا تو وہی ہے ریویلڈ نالج ہے جو اس میں ہے عقل میں آئے یا نہ آئے وہ اللہ کی بات ہے وہ ماننی ہے لیکن اس کے بعد اس سے ماں کوئی بات جو خلاف عقل ہے وہ نہیں مانیں گے وہ پھر ہونی چاہیے ان سماول بسر اول فواد کلو کر کا پھر اس سے اب دیکھو افلا انجنون عید نبیل کیفا تو کیا یہ غور نہیں کرتے دیکھتے رہیے کہ اونٹوں کو کیسے بنایا گیا ہے ان کے جسم کی کتنی ہم آہنگی ہے ان کے ماحول کے ساتھ پورے پورے ہفتے انہیں پانی نہ ملے لیکن وہ چلتے رہیں گے کھانے کو نہ ملے چلتے رہیں گے ان کے پاؤں ایسے بنائے کہ دھرتے نہیں ہیں ریت کے اندر کیفا کو لے کر سما کی فروخت اور آسمان کیسے اس کو بلند کیا گیا ہے یہ ایسٹرالمی والوں کا فیلڈ ہے وہ سمجھے کیسے ہے یہ وئی لل جیوال کی اور یہ جو بہار ہے یہ کیسے گاڑ دیے گئے یہ جیولوجی والوں کا فیلڈ ہے وہ اس پر تحقیق کریں وی لل ارض کی فصوطے ہاتھ اور زمین کو نہیں دیکھتے کیسی بچھا دی گئی ہے ویسے اس کا ایک خاص وہ سمجھ لیجئے پس منظر بھی ہے کہ کن چیزوں کی طرف ہر کائنات کی ہر سے اللہ کی نشانی ہے ان نف خرک صبا واتے ول لڑتے وقت ولفل قلت تجریف الحرفاس و ماں اظہا ما انفاح میں بس صفیہ بنکل تصریفیا و صحابل مسخر بہن صبا قوم یا شیخ سعدی کہتے ہیں برگ درختان در نظر ہوشیار ہر ورق دفترخت ازمار فتح کردگار جو درخت ہیں ان کے جو پتے ہیں یہ ہرے ہرے پتے جو دیکھنے والی آنکھ ہے اس تو یہ ہر پتہ ایک دفتر نظر آتا ہے مارفت کا اللہ تعالیٰ کی مارفت کا اور آج ہمیں معلوم ہوا ہے کچھ نہ کچھ آج سے پہلے لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ ہر پتے میں ایک فیکٹری ہے فوٹو سنتھسس کی فیکٹری ہے کہ جو اس جو یہ سولر انرجی ہے اسے وہ جذب کر رہی ہے اور اس کو جو ہے کنورٹ کر رہی ہے وہی انرجی ہے جو لکڑی کے اندر سٹور ہو رہی ہے پھر آپ لکڑی جلا کر نکال لیتے ہیں یہ آگ کا گئی وہی سولر انرجی اس کی سورس وہی ہے اور اس سولر انرجی کو سورج کی اس, اس حرارت کو جنگ کر رہا ہے یہ پتا اور وہاں وہ عمل جاری رہا ہر پتا ایک فیکٹری ہے فوٹوسنتھس کی تو برگ درختان سب نر در نظر ہی ہوشیار ہر مرغ ہے دفترف ازمار فتح کردگار لیکن یہاں چار چیزوں کا ذکر جو ہوا ہے یہ ایک خاص پس ہے آپ کو معلوم ہے کہ ان لوگوں کے جو پہلے مخاطب تھے قرآن کے ان کی زندگی گزرتی تھی سفروں میں نہیں لگتا شتا و سیف اور سارا یہ حجاز کا علاقہ تھا جب یہ چلتے تھے تو چلتے ہوئے کیا چیز ہے اونٹ پر تو سوار ہے اوپر آسمان ہے دانے باہیں پہاڑ ہے نیچے زمین ہے یہ چار چیزیں وہ تھی کہ جو ان کے لیے ہر وقت ہر آن ان کی نگاہوں کے سامنے دیکھتے تو تم ہو لیکن یہ حیوانوں کا سا دیکھنا دیکھ رہے ہو تم یہ تو اونٹ نے بھی دیکھ لیا کہ اوپر آسمان ہے نیچے زمین ہے اور ادھر پہاڑ ہے ادھر پہاڑ ہے یہ تم اس نے بھی دیکھ لیا تم نے کیا دیکھا دم چیز پیام سنیدی نہ شنیدی در خاک تو یک جلوہ آگے تو نہ دیدی یہ سانس جو آ رہا ہے یہ پیام ہے کوئی پیغام ہے اللہ کا کبھی سنا ہے کہ نہیں سنا اور تمہاری خاک کے اندر ایک جلوہ بھی ہے جلوہ ربانی روح ملکوتی بھی ہے کبھی دیکھا ہے اس کو دیدن دیگر آموش سریدن دیگر آموش یہ صرف حیوانوں کا سا دیکھنا اور حیوانوں کا سا سننا اس سے ذرا آگے بڑھو انسانوں کا سب دیکھنا انسانوں کا سا سننا سیکھو تو یہ ہے وہ کہ اب ان کو دیکھو ان چیزوں کو ابزرو کرو ان کی حکمتوں کو دیکھو ان کو انویسٹیگیٹ کرو اس میں قوانین فطرت جو ہیں قوانین طبی ہی ہیں ان کا انکشاف ہوگا یہ ساری چیزیں تمہاری لیے کر دی گئی ہیں تم ان کو ماسٹر کرو ان کو استعمال کرو ایکسپلائٹ کرو یہ سارا کام تمہارے لیے ہے تمہیں خلافت دی گئی ہے زمین کی پوری دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے خلاقہ لکم معافی لمز جمیا تمہارے لیے بنائی گئی لیکن یہ قسم توہمات ہو جائیں تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ علم کا راستہ رک جائے گا افلاب کئی فقو القتبا کئی فرو سے اتوا لل جی فلو سے متوئیل ابل کے فلو ان حق فکر تمکر تو ہے نبی آپ نصیحت کرتے رہیے تسکیل کرتے رہیے ان کو بتاتے اور سکھاتے رہیے یاد دہانی کرتے رہیے آپ تو بس یاد دہانی کرانے والے ہیں آپ ان کے اوپر لستا علیہم بے مسطر آپ کو داروغہ نہیں ہے کہ کان پکڑ کر لے آئیں ان کو ہدایت کے راستے پر یہ آپ کا کام نہیں اللہ طلح و کبر سوائے اس کے جس نے منہ بو موڑا اور کفر کیا فیوز بح اللہ الآذاب الکبر <الْعَكْفر> پھر اس کو تو اللہ عذاب دے گا سب سے بڑا عذاب کیوں سب سے بڑا عذاب رسول کے آنے کے بعد جبکہ حق بالکل اڑیا ہو کر سامنے آ جائے کوئی شک کو سبھی باقی نہ رہے ان کی سیرت کے بارے میں ان کی شخصیت کے بارے میں کوئی داغ نہیں کوئی دھبا نہیں کوئی اگلی اٹھ نہیں سکتی اس اور جس طریقے سے آیات ربانی انہوں نے پڑھ پڑھ کر سنا دیے اب اب بھی اگر کوئی نہیں ہے تو معلومات کوئی خیر نہیں ان کے اندر اب یہ شریف ترین عذاب کے مستحق ہیں ان نہ بہوم اے نبی ان سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے سن مل نہم پھر ہمارے ذمے ہم حساب لے لیں گے آپ اپنا کام کیے جائیے جو آپ کا فرض ہے آپ ادا کیجئے باقی یہ ہم پر چھوڑیے زرنی اول مقزبین سمجھے مجھے چھوڑ دیجئے میں ان سے نمٹ لوں ذرنی اول مقزبین ابو لا ماہ ہوں کس طرح سورہ تاریخ جو ختم ہوئی ہے کہ ایک ہی آیت میں <مَحِلْهُم> آپ کو ان کو لے ہم ہل ہوم دونوں سیگوں میں باب کفیل بھی اور پھر باب فال بھی لینا لینا حساب اللہ حاصم یسیرا اللہ محاسم حساب یسیرا رب اللہ قرآن عظیم بفا نی میا کمبلا کے بس دکھ رہی